بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم الدرس السادس والعشرون چھبیسوہ سبق بشیر بشیر یا فضیلت الشیخ نرید النشتر یا هذا المعجم الذي ما آکا ولیکننا لا نجیدوہو فی المکتبات ہم چاہتے ہیں کہ یہ نفشنری خریدیں اللذی ما آکا جو آپ کے پاس ہے ولیکننا لا نجیدوہو فی المکتبات اور لیکن ہم اسے موجود نہیں پاتے ہیں لائبریریوں میں یہ مکتبات یہاں کتب خانوں کے معنی میں ہے مکتبات میں ہمیں یہ ڈکشنری نہیں مل رہی ہے با محاورہ ترجمہ یوں ہوگا تاج دونہ ہو حوصل مکتبہ تلکبیرتلتی تم پالو گے اسے یعنی تمہیں مل جائے گی وہ اس بڑی اس بڑے مکتبہ میں جو مسجد کے سامنے ہے تاج دونہ معاجم عربی و اجنبی یتن تم پاؤ گے اس میں یا تمہیں مل جائیں گی اس میں عربی اور اجنبی ڈکشنریاں عربی اور غیر عربی وہ مصاحب ام بلاد مختلف اور قرآن نسخے مختلف ملکوں کے پسوح فمن جمیع انحائل عالمی اور اخبارات دنیا کے تمام اطراف کے یا احمد و احمد داخل ہوتا ہے احمد احمد یا فضیلت شیخی انالاجد الماح جاتی فضیلت الشیخ میں اپنا بستہ نہیں پا رہا ہوں یعنی مجھے اپنا بستہ نہیں مل رہا ہے یہاں بستے سے بستے کی بجائے اس کا مانا ہے پرس وغیرہ بٹوا جسے کہتے ہیں افیہہ نقود القیرتن کیا اس میں بہت پیسے ہیں احمد و احمد نام جی ہاں فیحا اس میں تین سو ریال ہیں اینا تو نے اسے کہاں رکھا تھا وضاح علی المکتب بھی ہنا میں نے اسے یہاں میز پر رکھا وخرج اور میں نکل گیا رے اشرب الما تاکہ پانی پیوں میں نے اسے یہاں میز پر رکھا اور پانی پینے کے لیے نکل گیا لما وزا مکتابی تم نے اسے میز پر کیوں رکھا ہادا خطاً بڑی غلطی ہے رکھو ا واجد محفوظ بٹوا پایا ہے یا کسی کو اس کا پرس ملا ہے اے بھائی لا لم نجید ہا یا شیخ ہوں ہم نے اسے نہیں پایا یا ہمیں وہ نہیں ملا اے شے عمر ہاٮ یا, یا استاد ہا ہاضی کی بجائے ہا ہی یہ ہے وہ استاد بے شک وہ اس کی کرسی کے نیچے پڑا ہوا ہے خود ہاں تم اس کو پکڑ لو وزا ہافی جیبی کا اور اسے اپنی جیب میں رکھو یقوم و یاسیر نحو نقول مدرے سے یا کھڑا ہوتا ہے اور استاد کی طرف چلنے لگتا ہے کہ فیا وہ لڑکے کھڑے ہو جاؤ والد کی والد کی تصویر ہے ولید یعنی کسی کو پیار سے کہنا ہو اے بچے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ رک جاؤ یعنی ٹھہر جاؤ انتہبا تم کہاں جانا چاہتے ہو یا میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں اس لیے کہ میرے ابو آج مدینہ منورہ آ رہے ہیں مکہ یا سلوہنا وہ یہاں کب پہنچیں گے تحصیل الطاعرۃ المن جد فاط الواحدی جدہ سے جہاز ایک بجے پہنچے گا متا وسلا ابو کا الا آپ کے ابو جدہ کب پہنچے وسل البارحاطہ وہ گزشتہ رات پہنچے ادحب سرعطن جلدی سے جاؤ باقیہ نصف ساعتم او اقلو آدھا گھنٹہ گیس سے بھی کم رہ گیا ہے اس سنو ارجو بی ابی کا میں امید کرتا ہوں کہ تم اپنے ابو کو لے کر آو گے میرے گھر یا ان شاء اللہ میں انہیں لے کر آؤں گا آپ کے پاس غدن کل با سلاۃ کی نماز کے بعد تماری مشکیں تمرین رقم واحد مشق نمبر ایک حاضی معطل تو اس کو کہتے ہیں جس کے مادہ میں حرف علت شامل ہو واؤ یا معتد الفا اس کو کہتے ہیں جس کا جس کے فاق علمے میں حرف علت ہو فاق کلمہ یعنی فی کے تین حروف ہوتے ہیں اور اسی طرح مادے کے بھی تین حروف مادے کے پہلے حرف کو کہتے ہیں فاق کلمہ دوسرے کو این کلمہ اور تیسرے کو کہتے ہیں لام کلمہ یہاں معتد الفا کی مثالیں ہیں وا جادا اس نے پایا وا سالہ وہ پہنچا وا اس نے وزن کیا وا گاہ اس نے رکھا واہ اس نے دیا عطا کیا واجبا واجب ہو گیا فرض ہو گیا وقفا وہ ٹھہر گیا نمبر دو تعمد المثالہ مثال پر گوھر کیجئے سمکت مضارع الافعاد الاتیاتی پھر آنے والے فعلوں کا مضارع لکھئے واجد یجدو اصلہ یوجدو حضفت منہ الواو واجد یوجدو تھا اصل میں واؤ اس سے حضف کر دی گئی ہے تو کیا رہ گیا یجدو اسی طرح وقفا یاقیفو وازانا یزنو تولنا واسالا یاسلو پہنچنا واجب ہونا فرض ہونا ضروری ہونا وا ادا یا وعدہ کرنا ولاجا یادو داخل ہونا کے ردم پہ ہے وادہ ادی او کی بجائے یہ ہوگا وعدہ یادا رکھنا واہبا یاب عطا کرنا مشک نمبر تین، تعمل مثال پہ غور کیجیے بنانا ملا کر پڑھیں گے ضرورت نہیں ہے لنا من ازواجنا ساڑھے گیارہ بجے پہنچے گا یا قرآن الکریم و نامل ابھی ہم پر واجب ہے فرد ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں مجھے ڈاکٹر نے کہا گولی زبان پر رکھو سم اب لہو بالا پھر اس کو نگل لو ستا جدنی فلبئی تھی باد سلاۃ انشاء اللہ تم مجھے گھر میں موجود پاؤ گے عشا کی نماز کے بعد انشاءاللہ اللہ قف ہونا یا سائے کو یہاں رک جاؤ ٹھہر جاؤ اے ڈرائیور انا اریدو ان انزلا میں چاہتا ہوں کہ اتر جاؤں میں اترنا چاہتا ہوں زن لی کلو گراما من السکر یا بقال اے دکاندار زن لی تم تول دو مجھے کلو گراما من السکر ایک کلو چینی و یجوزو زن لی کلو زن لی کی بجائے بغیر پریپوزیشن کے زن لی بھی کہا جا سکتا ہے زن لی کلو گراما من, من فلان اے کتاب یہ کتاب رکھ دو میری میز پہ لما تقف یا کھڑے ہوئے لا راستے میں مت کھڑے ہو وہ علما فل ارد عما یخرجمنہ وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے اس سے اور جو اترتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں رحیم الغفور اور وہ بخشنے اور وہ رحم کرنے والا بخشنے والا ہے قولت شورا شاہ اونا بولی مین شاہ ذکور اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمین کا اختار و اختیار بت پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے یہ بولی معیاں شاہ وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے اناس لڑکیاں اور یا بولی معیا شاہ ذکور اور وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے تمرین رقم خمساہ مشق نمبر پانچ تمسلا مصعفاری اس میں مصغر کی آنے والی مثالوں پر غور کیجئے اسم میں مصغر جو فعیل کے وزن پر استعمال ہوتا ہے جیسے ابدن سے وغیرہ ولدن کی تصغیر ہے ولی اس کا معنی ہوگا چھوٹا لڑکا جب کی جو بعل جب الصغیر یعنی چھوٹا پہاڑ نہارون سے نلبن کی تصغیر ہے مصور یعنی السماء العطیت آنے والے اسموں کو مصغر بنائیے راج سے رجیلن لن سے قلیمن من سے سے چھوٹا بچہ نجمن سے نرجمن چھوٹا ستارہ عت اس میں تفدیلی آنے والی مثالوں پہ غور کیجیے جو کہ اس میں تفدیل کی ہیں یا کرزمہ کریں گے اس میں تفدیل کی آنے والی مثالوں پہ غور کیجیے کلیل اقلو اصل میں تھا اقلاح لام کا لام میں ادغام ہوا بن گیا اقل کا اس میں تفدیل الف تھا اصل میں شدید سے اشد اشدو تھا اصل میں حبیب سے احب و تھا اصل میں نمبر آٹھ اقرام علی مندرجہ پڑھیے من اقلات ایک گھنٹے سے کم وقت رہ گیا ہے البرتقاد العظیب الطف الغ من مالٹا لذیذ ہے اور سیب اس سے زیادہ لذیذ ہے ابی حبیب الیہ و امی احب علیہ من میرے ابو حبیب اللہ مجھے پیارے ہیں اور امّمی احب الیہ منہو اور میری امی زیادہ محبوب ہیں مجھے ان سے ابی حبیب اللہ یعنی میرے محبوب ہیں اور میری والدہ ان سے زیادہ مجھے عزیز ہیں محبوب ہیں البرد الوم اشد سردی آج بہت شدید ہے شدید ترین ہے ماحب ما الدروس علیہ کا سبکوں میں سے کون سا سبق تمہیں زیادہ محبوب ہے اچھا لگتا ہے احب الدروس قرآن الکریم سب اسباق میں سے زیادہ اچھا زیادہ محبوب زیادہ پسندیدہ سبق مجھے قرآن کریم لگتا ہے کانت اللہ کلیلنسی طلبہ کل تھوڑے تھے کم تھے ووم اکلو اور آج وہ یعنی اکل من منسنگ پوری عبارت یوں بنے گی اور آج وہ کل سے بھی کم ہے من احب, الناس احب الناس رسول اللہ سے غور کیجیے ہا ہو ہا ہوا دا ہوا درمیان میں آ رہا ہے اصل میں ہاد ہوا ہا ہوا دا یہ ہے وہ این ہا ہی ابراہیم ہا اندا ہا ہا یا ہا انا کی بجائے ہا ذا کہہ دیا گیا استاد جھوٹ موٹ ظاہر کرے گا ظاہر کرے گا یعنی ویسے ہی جھوٹ موٹ ظاہر کرنا بالبحث سے انشََ کسی چیز کو تلاش کرنے کے بارے میں کسی چیز کی تلاش یعنی یوں ظاہر کرے گا استاد جس طرح وہ کسی چیز کو تلاش کر رہا ہو اور جس چیز کو وہ تلاش کر رہا ہو اس کا نام مذکر ہو یعنی اس کا اسم جو ہے اس کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہو وہ مذکر ہو پور وحد طلع الطلب میں سے کوئی ایک کہے گا ها ہوا ذا تما یہ تظاہر تظاہرال بالبح منسم پھر وہ جھوٹ مور ظاہر کرے کہ وہ کسی چیز کو تلاش کر رہا ہے اور جس چیز کو وہ تلاش کر رہا ہو اس کا اسم اسمنس ہونا چاہیے طالب علم پھر وہ کسی طالب علم کو تلاش کرنے کا اظہار کرے فقول المحوس و انہ اور جس کو تلاش کیا جا رہا ہے یقول المحوس و نفس یعنی خود اور مبحوس انہوں جس کو تلاش کیا جا رہا ہے وہ خود بول اٹھے ذا میں یہ ہوں نمبر دس امد المثال مثال پہ غور کیجئے ثم کیجیے مصلح مسافی ہا پھر بنائیے چند جملے اس جیسے استعمال کرتے ہوئے ان جملوں میں یا جیب یا جب علی استعمال کرتے ہوئے مستعین بالکل واردتی مدد طلب کرتے ہوئے ان الفاظ سے جو وارد ہوئے ہیں دو بریکٹس کے درمیان المثال و مثال یاجب علیہ القرآن وانا عمل ابھی ہم پہ ضروری ہے فرض ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں یاجب و علینہ یاجب و علیہ کا تب ہے یا جب کا ان تكتب الواج بات بنتظام تسلسل کے ساتھ یعنی باقاعدگی کے ساتھ جسے ہم کہیں گے ضروری ہے, کا تمہارا ہے تم پہ ضروری ہے کہ تم ہوم ورک کروی کے ساتھ تحفظ یہاں ہوگا یا تمہارا فرض ہے کہ تم اس ہفتے یا یعنی تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس ہفتے دو صورتیں یاد کرو معنس کے لیے ہوگا یہ تخرج من الْفَصْلِ بِهُدُوءٍ یہاں ہوگا یا جل ان تخرفل مِنَ الْفَصْلِ بِهُدُوءٍ بِهُدُوءٍ آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ شور نہ مچاتے ہوئے تد الْفَصْلَ قَبْلَ قبل الْمُدَرِّسِ یاجب علیہ ان تد تم پہ ضروری ہے یا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم کلاس میں داخل ہوتاد قبل قبل کے داخل ہونے سے پہلے. تم پہ ضروری ہے کہ تم عربی زبان پڑھو اس لیے کہ وہ قرآن کی زبان ہے نمبر گیارہ کا مصدر ہے نقول میں گھر جانا چاہتا ہوں یا استاد میں اپیل کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے ہسپتال جانے کی ہاسپٹل جانے کی اجازت دے دیں گے للذهاب تم الفصلی میں کلاس سے نکلا مدیر کی طرف پرنسپل کی طرف جانے کے لیے و و یہ جہاز کا ٹکٹ ہے ٹکٹ. دمشقى دمشقى تک و جانے کا بھی اور واپسی کا بھی آب یا اوبو سے ایاب. یہ مستر ہے آبا یا ابو کا پرانے پاک میں استعمال ہوا اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے معنی میں یعنی ریٹرن ٹکٹ ہے الكلمات الجديدة اجنبي foreigner or foreign نقد money جنو هو نقود الذهب the going كيلوغرام kilogram جنو هو كيلوغرامات كيلو ذكر male ذكور وجب to be incumbent یب اٹھانے Acros for sunmana a tablet or a loaf of bread, Yahu acrossfa female أناث, female bent his form systematically, aja to ascend or he ascended, yaju he ascended yebun returning the. Going. تذكرة, a ticket, or a remembrance. جمعها تذكرة, بمعنى ticket. قال رسول wa صلى الله عليه وسلم خير الأعمال أدوامها وإنقل The best of actions is what is consistent. even though it is small was sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barakallahu lakum fi and may allah bless you in your efforts learn arabic i mean باخر تلحمد اللہ سے